ہم پہلے بھی بار بار کر چکے ہیں کہ صرف شریعت نافذ کر دی جائے اور پھر آپ اس کے بعد ہمارا کردار بھی دیکھ لیں گے ہمیں اقتدار کا کوئی شوق نہیں ہے شریعت جب نافذ ہو جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کیسے اس کی خدمت کرتے ہیں اگر ہم سے اس میں خدمت اور معاملت لی جائے گی تو ہم وہ کریں گے ورنہ اپنا کوئی کام کریں گے مدرسے میں پڑھائیں گے یا اپنا کوئی روزگار کریں گے یا اسلام کے دوسرے حلقے جات میں کوئی خدمت کریں گے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اقتدار مل جائے ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں ہے ہاں البتہ ہم اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں اسلام کے تمام احکامات کی قانونی حیثیت چاہتے ہیں اور وہ بھی اس طور پر کہ یہ ملک کا ایک واجب الطاط قانون بن جائے اور پھر اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ کام بھی اسلامی طریقے سے چاہتے ہیں ایسے طریقے سے نہیں کہ جس میں اسلام کی توہین ہو اس کی تحقیر ہو اسلام کا استحضاء ہو اس کا استخفاف ہو اور اسلام کی یہ حیثیت ہو کہ اس کے نافذ کرنے میں ارکان پارلیمنٹ کو اختیار ہو انہیں اختیار حاصل ہو کہ وہ اسے مسترد کر دیں یا منظور کریں جیسا کہ موجودہ صورت حال ہے کہ یہاں اسمبلی کے سامنے اسلامی احکام بار بار پیش کر دیے گئے لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا تو ایسے راستے ہمیں قبول نہیں اس لیے ہم اسلامی نظام کا نفاظ تو چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو اسلام کا مذاق اڑانے کی اجازت اور اس کی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے ایسے لوگوں سے ہماری جنگ ہے اور رہے گی اور ان کا اقتدار ہم برداشت بالکل نہیں کر سکتے ایسے لوگوں سے ہم اقتدار شین کر خود اسلامی نظام نافذ کریں گے ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی اس کے بغیر خود سے صحیح طریقے کے مطابق اسلام نافذ کر دے تو ہم اس پر بھی خوش ہیں اور اس کے لیے مکمل تیار ہیں لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے اور شریعت نافذ نہ کرے اور ہمیں بھی اس کی اجازت نہ دے تو ہماری اس سے جنگ ہے ہم اس سے جنگ کریں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم شریعت نافذ نہ کر دیں